اور یہ جو ہے پہلی بار جو ایا تھا کل میں نے جو ڈرامہ کراما اور جگنا کیوں ہے اپ نے کاردار نی انہوں نے کہیں نشا دیا انہوں نے بدلا نی عبد اللہ نے کہا تو کا میکنزم ہے ممکن نہ کہ میں احجان بے مسکی اور میں احجان کے کمزے اول <سؤال> بھی نام میں نور اللہ امر کدو علاوہ کمزور بحت ترین کل دین ابن امام موسی رادھا تھا ذات میں استراحت تک پچی نے سلام بھیجا دیا جب تک میں سلام میں القرص او درا تو قترا درا تو درا تو بس بعد میں اس کو لڑا نا بنا کوشش ناں باب اسلام نے رک بن مہجان ارنا با صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سنمر رکنہ بمحجر کلاوت مساکن میں رکن قوم صاحبانے بے بلاق کروانا فمسلم کی یا سنمر رکنہ رکن حج لازم کام صاحبانے بے بلاق کلا طواف راتبنتن ہے تو طواف راتبم بلیذنا عالم کا احمد اللہ بن بانی افضل ثواب پاشین لامندوہ مستحق گئے کچھتا تواف راکبان بکی خلصاً دعوذر کو وجہ صدام جائے گئے کہ نبید اسلام دو وجر عوذر کرو چیزے بیمار ہو نکدا بودا عوذر وقت تنسیس پر دیبانی کئی او دا حناف وقت تواف راکبان دعوذر کو وجہ صدام جائے گئے سینے دے تواف معشین لواجبات ہونا دے تواف معشین ہم کچھتا تواف راکبان بلاعوذر وقت تنسی قد عد الفاجس وكان نبيه قدامنا سنين نبيل و محمد اباك اخبرنا ان زيلا اقرن يورن من بلدي ودنا معيه اكثر من باردا فقال سيدنا ابو نلوان سلامي صحاب اربا صرف نوہدار وقتی رہنے شاہ صحیح رہا ہے میں تک شہد اندھم اس طرح دو توگ دے چی زان بچ کی پریگ میں تک شہد زان بچ کی دیو شہد بیت میں حر دیو جوز دائنی وقر ہوا فکار دیو مسئل فکار دی زان بچ او اچناب کی, کی دیو شہد بیت اللہ کانم آوئی اسنی ملار کانا پر لہا مہار اللہم اٹھور سنور وارکان پر لہا عبداللہ اللہ بات مہم عبر مہتو اندھنہو لا ن صحابہ دیعاد دیر کھے بند کرے اور دعا ختم ضرور طلب کرے لا یالا <سؤال> سلمونس پڑھ کر کرے الا لمسلم کرے الا اپنا نا یس نہ مہادین روقنے حاضر ہیں شارع انو غیر شامیاں ادا لا یس نہ مہادین نے مس پڑھ کر کرے دار نے شامیاں نے تلا پڑھا ابادی ابراہیم علیہ السلام معن جواب ارادے تھا اللہ اللہ صاحبہ اسلام صرف دوغرے ہوئی شعبان یہ ماہ یعنی ند دوغنے شعبان ذکرباغ آبادیمانی اصلی آبادیمانی محمد نبی رسالہ ثابت صدیق اسلام دوغنے ند نور اور عادتن حضرت علی خان نے شہرنا ہتو نے پہلوانے پالا <سلام> لگا رہے تھے سنہ کریں اللہ نے نہیں دیا ما نہیں لا نعر رمضان اسلام باببل حضر اسلام ثابت داربیل ثابت باب تقبیل الحجر ولا ولد حجر ات حجر امر حجر ات لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لوجه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اپ عام حد اکثر کے معقول دی لا دخل به انقیاص ولكن منی میں ہے اگر ساقد امرتی کی رائے تو امر خطا اببر الحجره چه حجر اصل ما قالوا لا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کابل تو ما منے قول کرے لا دانا ما دانا حدثنا عمر بن زيد بن عبد الله <سؤال> بن ابي ان ذوهم يا ان ان دسري ان خبر راكته ان ذوهم كجنه فما بني او خبر راکا ان خولیت تو پر چرزم اغروب شما خلط را قارب شی مقصد دار چھ گنہی لکھ گنہ کیم خامہ افکر والزوری ایجان آرائیت بریامن کی دا لفظ آرائیت ری پیامن کی معلومی یو چا سلی امنی ہو مقابل لسنات کیوں فیشکوا مقابل لسنات را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلمہ و یکبرہ واردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چید اتنا آو اتنا بے آو بے چیدہ اپلاو کا مسکاو میں اپلاو میں عبداللہ ابن عمر نہ ہو را دار رقم کا ذکر ہے چیدہ مال کے خلاف یہ سنت میں رفع ارائم پنگانے کے ہمداف دی نو او تو بڑے زیادتی پرش کا حتا کہ وہ بھی بے دینی او اونگی مارے ہے اب داد نے اپنے ابا سے را دار کہ مزاحمت حضرت پر تھے کہ بے مزاحمت اپرے او کچرے لا تو جی ورا تو ز تم بہت ضرور نرتا کہ صاحب زمانہ چرے سوالے زیاد زیادہ سنا دین فقاروں مسلمان کرنے دل والے سی کہ بلا استقامه اور بلا ذرار اسلام تبین ممکن البغارت ہو نہیں او کچرے کہ احتمال ضرر دتا یا غیر ترنده فدان نے فلا قبول نہیں پاس انات تو زی ولا تو ز نو تب ضرور تو نے متا او ذا قال محمد یوسف ناقل جنوں سے البخاری وجدت فی کتاب امام مداد چند پر سکیدہن ابو جعفر وراق البخاری دین والسلام نے البخاری نے انما پخترا پپن سکینہ نے منتری علم ہوئی رہی امام طہہ نے سیدی کتاب لا ابو جعفر کے لا جملہ خالد عبداللہ امام بخاری میں حضرت زبیر نے علی دادو پسند یہو درس ویر ناجی اگد کو بھی میں میں عربی کم موجود ہرابی دے دروازہ حضرت بن دادے مقصدار دام کافی شکر کے امکان سے سلام نوی نئی دام کافی شارفوں کی تین اشارہ ہمم اللہ اکبر باذرات عین سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر منا شعری لارن قن یہ حا زائقی داج اشارے کی رکن تا حج رکم داین حجرہ ستا کرچ راش دی باوان دا زائقی دا کافی کی ارواز ذکر کے لا بنا نماز کہا فر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الا با ایران کا فر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوان کلمہ ال رکم کروا شعار بہ حج رسول خدا اشارے دلی میں مقمن رجونا الی بیتیا قلمیات سے کم منزل لے دو سفر ثم صللا رکعتین ثم خرج الی الصفا مقصد دار چلو رجو الی البیتن رجو النزل متفقہ فقار سے سی عمر ہو کی جی. رسو بھی کہو ہمادر ثبلی قل منزل تا قل مقام کا چکم مقام میں استراحت تی اگے تمرس لاول بذاق تا. منتعبن میں ازاۃ مکہ چا جتاو بیت اللہ رکھن چراش مکیما مکھی درجواخار <vencerible> ماضی کو گروا تھا مذہور آبازی کرنا دیتے مسلم مسلم کی اقتصاد دے مسلم کی تفصیل دے ہندوستان جو آپ اخباری نے عمر عمر بن خالص عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من اهل العراق قال هو صلى اروى ابن زبیر العراقی محمد بن عبد الرحمن توتر شوقا لما دار ابن زبیر نہ 12 دن کی وہ حل بال حج رضی اللہ عنہ بوصو کے حرام نہ حج تھڑی پہ جاتا وہ میں نے کہا نہ تواب ذال محلالین کہ نے محلالین قد صد حد عمرین ذھک میں نک۔ تم کے صابو کرے وفا ول حیث میدا کی۔ الکارن تھا کہ شیطان جواب کرو۔ چلا حل۔ ذال محلالین فقل له ان الجميع يقول ذلك۔ اس نے دعویذ ذال محلالین۔ وسالته محمد بن عبد الرحیمہ مفصل داگن ذا ذکر تروا مارا دا۔ اسی بھی بخاری نے تعبیض نظر ذا ملا حلالی <سؤال> لی احلمان احلا بالحج الا بالحج ذا ملا حلالی کہ چاہی احرام لا حج تول مگر حج کول سرا حج بکی توافی دینت بکی از بادا خلالی خورتو فیندر جنر کان اقود آقا حراقی کی دسنگ ویرزا ویرزا ویرزا ویرزا ذا ملا حلالی، خارا بیسا ما خارا، دسنگ نا خارا خبر کری فتا صداد جنرے سرے ماسا مخامک شد نمائن دفوتوں کو چیزا مستری سنگ ما وقح انس كان ذا اله نظام الحرامي فقاله قل له بعد تفصلا ان الرجل كان يخبر ان الرسول خبر الله عليه وسلم قال ذلك ان النبي السلام قد قال ذلك ابو بكر دعنا بحال امر كدهنا صحابه طب تابعين النبي السلام قال وما شاء ان اسماء سلمت الباخرتريم ذلك قلنا كان شان اسماء وذين قال ذلكني تحريك قدته محمد بن الرحمن السلام قد ذكرني ذلك دیما ترا خبر لکھنا فقال <سؤال> من هذا ماذا سائثری جی بار بار تو سنتے ہیں من هذا سننے پر کون کنازی نیند سے جڑا ہے ارما بار ہدایت نے بنفسہ استاد جی جو قران نے پڑھنے لگا اس کو سنتے ہیں اما با سے شام تنرا جی پاس تو سنکی ہے راکین گما کو چدايه راکین سے ہے راکین اذنو ہے راکین گما کو چدايه راکین قران حضرت فتنصر راکین نے گوسم نے عارف انه قط کذب ادا کرے دھوکہ چیہ اند او قد حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک حضرت عائشہ تو ان اول شے دا ان ذات عمرہ پاک محظوم دے اول شے بضا دی ہے انہاں مکہ ان توجہ ثم طواف و سپس حج ابقر این نبی نے اپنا تحلیل نہیں کرے الہ مصابوت نکا کہ خلاف وجہ نہو زیادہ رد رس میں جائے نہیں داغن بعد یا ابقر حج کر دا تحلیل ننے کرے دا تحلیل نہیں کرے یعنی حج فسخن دے اول شان تاب دی بدانیات بن عمر سم حج تمعیبی ما بی حج گئے خپلفاظ بین الروس فذرued. فوف يقولونا queda point B.のسال estさん مختلف عنون الدارق فرفض ليكن غيره فليس هاتف فتحق الشراء وهذا Here you stand in warriors و결えて قليلés ثنان would after Laelate a AKHR hacarIN SOE si lflashnak He doesn't have his wife ثنان استح DF là charredock a Umar وهاض Kob depicted they had a Also an هذه لا تُترجمون شخص حتى يزعون تحديمهم sh patiov Parent في يا ريك وقد رأيت أم وخالف l's لا, لا او او خبر ان اول شے ملادی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجؤ کیا اور اس کو مصاف طواف طواف اور اس کو شروط نے کلام سنت نے نمو دا شافعی نے شروط نے اپی اور حنابلہ نے کر کے یہ دعا کو دودھ دفعہ منظور کو دم دل عظیم اور توفہ پس ان توجؤ مصاف مرن تک عمرہ تم بے طواف حج عمرہ نہ تم اچھی مرکوچن دا تھا کون وا نہ کنے تامی تے چنلش موجودہ شامرا یا لم تکن عمرہ مشلغا ف حج میں پاک ہجج عمرے تن کرے ثم حج بکر عمر میں سہو ثم حج تمادی زبیر قور شین مذابیات ثواب اور شین چے نہ ثواب ثواب میں سمریے سمایہ ان تفنوں ابھی کہیں حج کروں لے عمرہ دا او کو سوچت تو باون کار بارے واہ احرام قراری او دن و او خوردن و منین و زمین و فلان و فلان بعمرت فلمہ مسحر رکنہ حلو کلتا ہے کہ مسئل کو رکنا نحلو ظاہر دا معلمی کی مسئل رکنس را تحریر را دی اور دا خلاف دے دا جمہور دا قوان اللہ تحریر ان را دی تواقش عمروش و حق یا قصر وشی دیو جنہا تکدیر دا عبارت تے فلمہ مسحر رکنا وطافو وسعو وحد لکو او قصر نحلو لیکن پر نفسی مسئل رخصت تحریم در آجی فلمہ مسحر رکنا و وسعو وحلقو او قصر نحلو امام کرمہ نہیں ذکر کہی کہ دی تبدیل تو ضرور در چلے مسحر رکن کے لائلہ توافنا مسحر کن سلے کہ نائے توافنی طافو وحلو ذکا او حض در خانونہ دے ایرانی بیرات کی فکر میں چلے من مسحر قبر جمہور ندی آیا دی تبدیت اور وہ کہنے لگے اور اب تو نماز نہ پڑھنا مجھ کو بالکل ناگدانہ نہ رہا نماز کا اس مسئل مسئل مسئل دا یہ سامنے دسوے جی. بابو, بابو کو ابراہیم نح شام کہا کہ مناک ابن ایمن الاحشم <سؤال> ابراہیم نے ہشم زنالہ اور تو اپ نظر جناب صلہ کے شریک توفیق ذرا میں نے کہ حکم صادر کر امیری موسم خبر رکھ نہ آواز آتھاتے کر مناک ایمن ہشم حضور تو اپ نظر جو صلہ صلہ کھانا اپ سوئے اے فاطمنا وہن نہ یم نہ کو سے بغائب تھی سنگت منی کے حضور توفیق نہ ارام کے وقت کا بنتا نبی تواب پرسا ہو دربی در سلام سلام ثواب سڑونا سب تو اپ ثواب قوديب و تو, سڑو تو دو دو جرے بہما واطا تو میں پل تو بدر حجاب او قبلہ ثواب دے بیانو بس حجاب جاب نو کو قبل حجاب نن قال ہی نے بس ہے جابنا قال این ولامری لقد ادركته ادركوا الحجاب ما چدا پھت دی ندرو ثواب دارین ما نو دے ثواب حجاب نا ان کو دیت تابعیی دے ادرک تو تواف من لسا مار رجال سے رجی دے ما معلوم قڑے تواف من لسا مار رجال بعد الحجاب ساپتا حجاب رہا فکر تو کیوں پہ اخوار ہن زنانہ کی سڑوں سے دواف بھی اختلاف رنجی اختلاف زنانہ سڑوں سے امنا دے دا امجدام تبوت کی مجرے کھر تو نماؤ گئے لیو خالے تو ہن در رجال کی فسنگ شریکی گی زنانہ انہ زنانہ سے سڑی اگر آپ کو شریک شریکی پر شریکی کی گئی مراسیب نہیں پردی نہیں خلافتا اگر شریک کی گئی زنانا اس سے شریک خواہ لم یکون خواہ توافی کہاو خرکی پر اختلاف ہے نہیں کیوں گفو گجن کے لئے لم یکون خواہ جو انہا سڑی نشری کہتے ہیں دیسرہ صریقہ تواف دعویہ خانت آشتو تطوبو حجرتا من الرجال یعنی فی ناحیت من الرجال امر منیل با توافی کہاو فی ناحیت من الرجال پہ جان پہ ترقی اور طرف کی چاغانو رسنا پہ ہا ہجن پا طرف کی چماونو و دطلا تر جانانا مانا دا حجر ہجت طرف کی چماونو دطلا تر جانانا لا تو خالد ہوں نوشن کے نظر اگے تھا فقال ہمو کدی ہوئی دیبی نے قوم میں نہیں تاخیر کی لا ترم ذکر العلاء چ ہجت کو ان تر تین دن میں مینی را جو قاجر صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور ان تر یہ تبر عظمتوں اذن ان تر کی حال کی راندہ تَنَاجَا فَتَرَضَّلَ وَعَابَتْ تَوْدِيرْ كَارُكَ لَتُونَ نَ وَعَابَ يَخْرُجْنَ انْتَ دَالَرَا لِكَيْ تَجِدَ هَامَ بَائِجِ صَوْيَ اخْتِرَاضَات يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ بَادِرًا لِتَمْتَجَنِي وَتَرِبَ أُمَّاهَاتٍ يَنِينِ يَخْرُجْنَ وَتَرِبَ أُمَّاهَاتٍ دَازَنَ اسْتِنَابَ كَرَامِ دِي يَخْرُجْنَ وَتَرِبَ الْمَهَاتِمِ يَنِينِ مُتَنَكِّرَاتٍ إِنَّمَا شِبِ جَانْدَرَيْ دَشْمِ इन मज़दूरो व इन तावनो में जान चले महात्मनी दी मलामत न कियातल में है जानो के जान रहे पे पद श्री भयतुग्न मार राजा इन मातावा कर राजा व बिना हति तवाप पलीसर सवनवरा कि नहुन न कुन इजाद खन्ना व कलबति वे ज बिबियाने ले मिला स कुन इजाद खन्ना कलबति इरादा व दकुल वतुल्लाह दखन इरादा व दकुल बेतनकम ना रामले बेभोध ले दी बेभोध ले ही یہ وہ دیو نے وہ فرج رijal صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے سن چھتے دیو دی وہ فرج رجال وہ صلی اللہ علیہ صدید بہن بعد بعد نے نفس اقرار جو رijal مدینہ نے وترے و كنت اعتی عائشہ و كنت اعتی عائشہ جب رحم نازل ہوا تھا اذن اور بیت میں رو کی ابھی کے خیمہ وہ تا مخیم بھی جوق ذ صبیر فمن ذ صبیر غن كنت كنت نا و محجابها تو فرض دلی قال یاب ی کو دایے یاب ی قبه درکیاتن دا به قبا درکی کیوا لا حق شام چاغیر پر پردا و باغبان وما بین نہ و بینها درد انو من زمان کا و ما بین دلی کہلے ز کو بے درکی نہ صرف قبا پر دیوانی کملس پر اولا بھارت پشان جیسے قال توفی می مرانا ثواب سوا بعید خلقنا قاتل خلقنا فان ترا کے مدن کتھے سرے نزدرک فوج جائے تے پتوب سماوار میں مرانا ثواب کا اور اس سے خلقنا بعید خلقنا رسول اللہ مہینازن یصلی دعوۃ صلاۃ دی فجر سال سب تاریخ سبار الحج جی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منکھاؤ اگر رضی کتاب مسور